حضرت علی نہ بلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناگوار باتوں پر صبر دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر